الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على السلوات والسلوات البستة ہر قسم دی ہمدوسنا تاریخ سنجید تقدیس اس مالک الملک رب العزت وحدہ لاشریک لائق ہے کہ جس نے سانو ایسا دین عطا فرمایا ہے جو فطرت کے عن مطابق ہے اور ہر لحاظ نل کامل اور مکمل ہے سڈے دین دا کوئی بھی حکم فطرت دے خلاف نہیں بعض اوقات ابھی کوئی مسئلہ سن کے پریشان ہو جانے ہا. حقیقت اے ہے کہ ساری سمجھ دا قصور ہو سکتا ہے سڈے علم دا فطور ہو سکتا ہے اللہ کے رسولت خلاف نہیں ہو سکتی اللہ پرماند نے کہ ایسا پکا پختہ دین تو انو عطا کیتا ہے کہ جا فطرت دے این مطابق ہے لا تبدیل علی خلق اللہ اللہ نے جو کچھ بنا دیتا ہے اندر تبدیلی ممکن ہی نہ تبدیلی دی ضرورت ہے نہ تبدیلی ممکن ہے تبدیلی کا سوال ادو ہو پیدا ہوتا ہے جد کوئی تجربہ کیا جا رہا ہوگی کہ اگر کامیاب ہو گیا تو یہ مطابق چلتے گے ناکام ہو گیا تو کچھ ہو آلہ اللہ دے کوئی حکم بھی تجربے دے طور سے نہیں آیا وہ تے بڑا پکا مضبوط اور پختہ ہے نتیجے اللہ پہلے ہی جاننا ہے اس واسطے وہ کسی حکم اندر تبدیلی دی ضرورت ہی نہیں ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا قران پڑھیا پیا ہے اس بات نل کہ اللہ دا کوئی قانون توسی کبھی بدلدا ہویا نہیں دیکھو کہ امیر واسطے خدا نے قانون ہور بنا دیتا ہوے غریب واسطے ہور بنا دیتا ہو نبی واسطے قانون ہور ہوے امتی واسطے ہور ہوے یہ بات ہی چھوڑ دی یہ ہم دی اللہ کے قانون سب واسطے ہیں اور ہمیشہ واسطے ہے اللہ کا دین نے سانو عطا فرمایا ہے اور جا نام اسلام ہے یہ دین آدم علیہ السلام تو اللہ نے جبوں تو انسان دنیا اندر آیا ادو تو ہی یہ دین نج دیا اسلام اللہ کا دین ہے ہی اسلام وَمَن يبتغ الاسلام فلن من اسلام تو علاوہ کوئی دین تلاش کرتا پھر قبول ہی نہیں ہونا اللہ نے صرف اسلام قبول کرنا یہ دین دین فطرت ہے سادی فطرت مطابق ہے اور پھر ہر لحاظ کامل اور مکمل ہے یہ سب تو بڑی خوبی ہی یہ ہے کہ یہ مکمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لائلوہا لائلوہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سڈے دین دیا راتا یہ بھی زیادہ منور اور روشن ہے دن تے روشن ہوتا ہی ہے نا اللہ نے ایک چراغ ایسا جلا دیتا ہے کہ ساری روئے زمین پہ جی دی روشنی پہنچ گئی دن تے روشن اور منور ہوں ہی ہے رات کو بھی روشن کرن دی کوشش اے کرنے اپنی اپنی وساط دے مطابق رات دے اندھیرے نو ختم کرنے ہیں اللہ نے جڑا سانو دین دتا ہے وہ راتاں بھی اس طرح منور نے جس دا دن روشن لوہا کنہارے ہا ہا ہا مسئلے کی ضرورت سبق چل رہا سی نماز کے قیام دے بارے بنیادی طور پہ قیام نماز دیا کچھ شرط کتاب و سنمت دی روشنی اندر دو شرطوں کے بارے اندر اقتصاد ذکر ہو چکا ہے اور تیسری شرط شروع سے پہلی شرط ہے پاکیزگی اور طہارت یہ باتیں یاد رکھنی ہیں اس واسطے میں بار بار دہرا رہا پاکیزگی اور طہارت تو بغیر اللہ کے حضور اندر کھڑے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں پاکیزگی اور طہارت پہلی شرط ہے قیام آمیں نماز دوسری شرط ہے قبلہ رخ ہونا بیت اللہ کی طرف اپنا رخ کرنا دنیا دے جس کونے اور جس گوشے اندر بھی کوئی شخص بستا ہے رتو بیت اللہ جس طرف ہے اللہ نے حکم دے دیتا ہے تو اسی جتھے کتنے بھی ہوا رخا چہرہ وہ بیت اللہ دی طرف ہونا چاہیے کبلا رخ ہونا یہ دوسری شرط ہے تیسری شرط جہاں ذکر چل رہا ہے نماز نماز ادا کرنا بھی فرض ہے جان بوجھ کے بے وقت نماز پڑھنے کوئی فائدہ نہیں وہ نماز اللہ جہاں قبول ہی نہیں ہوں اللہ ہاں پہنچ دی نہیں اور مختلف احادیث کے حوالے نال کیتی جا چکی ہے کہ نماز نو جان بچھ کے جڑا شخص لیٹ کرتا ہے بغیر کسی شری عذر دے جا نماز وقت تے ادا نہیں کرتا ایک تو نماز اللہ دہاں قبول نے اور پھر فرمایا کہ وہ شخص منافق ہے وہ دل اندر نفاق ہے کیونکہ مومن سے انتظار اندر ہمیں کہ کبھو نماز دا وقت ساوے اور کبھو میں اللہ دے کار اندر حاضر ہوما اللہ دی بارگاہ اندر پیش ہوما جاکہ اپنے گنہوں دی معافی لما اور اپنیاں درخواستہ اللہ کلو منظور کرا لیا وہ تیس انتظار ہے جنہا اور اے جڑا انتظار دا وقت کے اے غیرہ نہیں جاندا فرمایا انتظار السلاح مسلمان دا ایک نماز کو دوسری نماز تک جڑا انتظار ہے اللہ اپنے فرشتوں حکم دینے دین کہ میرے بندے کا یہ سارا وقت نماز اندر ہی لکھ دیو ضائع نہیں جا انتظار اس والا نماز کا انتظار بھی نماز ہی ہے وہ نماز اندر ہی شمار ہو جاتی ہے کنی خوش نصیبی ہے ایک مومن بھی کی مسلمان دو نماز خاص طور سے دستیا فرمایا اے منافق سے بڑیاں باری ایک نماز عشاء اور ایک نماز فجر یہ منافق تو پار ہی عشاء ایشان تھکیا ہوں بغیر نماز پڑھے تو جانا چلو کوئی نہیں اٹھ کے پڑھ لوگ نکل گئی اشاعت اس طرح خراب کر لینا صبح پہ نیا اگانا ہو رہی ہوں نے یہ اٹھتا ہی نہیں شیتان یہ تھپکی دیکھی ہے کہ اجے بڑا وقت ہے کوئی گل نہیں انہیں ذرا چاہ کے اٹھ جاتا نہا کلام بادل عشا صلی اللہ, او صلی اللہ علیہ وسلم. نماز مغرب تو بعد سون تو منع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑا شخص سو گیا بہت مشکل ہے کہ اٹھ کے وہ اشا کی نماز جماعت وقت سے ادا کرنا سست ہو جائے گا وَعنِ بعد نمازِ بغیر کسی خاص ضرورت بات کرن تو منع فرما دیتا رسول اللہ اگر تو بعد گفتگو ہوں رہے گی گپا ماریاں گی تو صبح کی نماز متاثر ہو جائے گی مین پوری نہیں ہو سکے گی آدمی اٹھ نہیں سکے گا مغرب تو بات سون تو منع کیتا اشاعت تو بات گل بات ضروری کوئی ہوے کہ اوڈیتے اجازت ہیں ورنہ ایک معمول بنا لینا جس طرح ساڑھا معمول بن چکا ہے الا ما اللہ ماشاءاللہ کوئی کر ایسا نہیں جتھے بارہ ایک بجے تو پہلے کوئی سوندہ ہوئے کہ صبح لی نمال پر کنے پڑھنی اٹھتی اللہ دی خاص توفیق حاصل ہوئے اللہ دا در اور خوف مسلط ہوئے تو پھر ہی آدمی صبح نماز اٹھ کے وقت پر پڑھ سکتا ہے ورنہ ایک بجے سو کے کون صبح نماز اٹھ کے پڑھ اس واسطے تکبیر ہو رہی جماعت ہو جماعت نمازی ہوں کدی چھ نمازی ہوں کدی چار نمازی ہوں نہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نے بادل مغرب کلام بعد ایشا مغرب تو بعد سون تو فرما د عشاء کو بعد گفتگو بے مقصد کرن کو منافر یہ دو نماز عشاء اور صبح پار سے مومن تے شوق ہے مجبور ہو کے دکھلاوے واسطے ریاکاری نماز, پر نماز ان المنافقین یخادعون اللہ, اللہ فرماند نے منافق صرف عبادت کرتا ہے, تو خد آتی ہے کہ رب ناراض نہ, ہو جائے، اُدع عزاب نہ آ جائے دوسرے لفظہ اندر اتنا کہنا چاہیے کہ منافق اپنے ذہن اندر یہ سوچتا رہتا ہے کہ رب نو بھی لالچ لائی رکھو ذرا یہ نل منافی نو خاں واہ خاں منافق کوشش کر دا رہن دا اللہ نو توکھا دین دی تے اللہ کو دی کوشش دا انو بدلد سزا دی شکل اندکے وہ ہوا خوا دے ہو او اللہ انو اس توکھے دی سزا دے گا اذا قامو الاس صلاح تے قامو فرمایا جس لئے نماز واسطے آن نیں تے خوش دلی نلنے شوق نلنے زوق نلنے قامو قسالا سستی اور کانی مارے ناس لوگوں دکھا بھی, بھی شکنا پہن دیا جی کیسی نماز نہیں پڑھتے نماز پڑ منافق تے اے دونوں نماز تے مومن کی مل جانا ہے اللہ فاکتا. مومن جس ویسے اے دونوں نمازاں وقت تے ادا کرتا ہے با جماعت ادا کردہ یہ ای ایک مستقل شرط ہے نماز کی باجماعت انشاءاللہ ان شاء وہ بارے اندر بھی گفتگو کی جائے گی مومن اشاع نماز وقت پہ ادا کر لیں با جماعت ادا کر جا کے اپنے بستر تے سو جانا ہے لیٹ جان ہے اور اللہ ادا ایک خادم پیج دستر جس ویل سوندہ ہے آدمی تو ایک خادم آ جانا ہے وہ خادم کون ہے راتم کر بنائیے دن اسی کم کرنے واسے بنایا حلال روزی کمان واسطے بنایا وجال نا نو مبھاتا نیند تا خادن بنا دتا ہے تو نوکر بنا دیتا ہے سبات کہیں ایسے نوکر نو ایسے خادم کو کہ جا خاموشی نل آوے بغیر شور کیتے بغیر کوئی رولا پاوے خاموشین نل آوے اپنے مالک کی خدمت کر کے بغیر کوئی مووزہ منگے واپس چلا جائے ما نومکم کیوں جی نیند اسی طرح کا خادم خاطم ہے نا خاموشی نل اپنے اور مالک کی خدمت کردہ اللہ کے حکم نو ایک ترو تازہ ہو جاتا ہے اور وہ او بغیر کوئی مزہ منگے پھر اسی طرح واپس چلا مسلمان اشادی نماز پڑھ کے سو گیا لکھ گیا اللہ فرشتوں حکم دے رہے ہیں کہ میرے بندے کے نام آمال اندر لکھ دیو کہ انہیں ادی رات تک قیام کیتا ہے اشادی نماز پڑھ کے سو گیا جماعت ملوقت حکم مل رہا ہے کہ یہ نام عامال اندر آدر لکھ دیو کہ ادی رات تک میرے بندے نے قیام کی ہے صبح اٹھ گئے فجر کی نماز پھر وقت تے جماعت ادا کر لیں گے حکم ملتا ہے کہ او جڑا ادی رات دا قیام لکھا ساجے نال اگے لکھ دے باقی رات دا بھی قیام کیا سو کے رات گزار لئیے نمازاں دونوں وقت تے ادا کر لی اللہ دہاں ساری رات دے قیام کا اجر او مل ابھی تو بڑی بھل اندر پی سان احساس ہی نہیں کہ کنا نقصان سارا روزانہ ہو رہا ہے کن نقصان اندر روزانہ ابھی واقع ہو رہا ہے اللہ نے قسم کھا کے فرمایا ول اثر کسم ہے زمانے کی جی قسم ہے نماز عصر دے وقت جی الانسان لفی خسر یہ اندر شک ہی کوئی نہیں کہ انسان خسارے اندر جا رہا ہے کاٹے اندر جا جہیا نقصان کاٹے اور نقصانے خسارے, <بِالصَّبِّ> او خسارے تو بچ جان گے جڑے اپنے رب سے ایمان لیا جنہ اللہ نے ایمان نصیب کر دمے لس ایمان لو تو بعد پھر انہوں نے اپنی ہمت اور اپنی بساخ کے مطابق نیک کام بھی شروع کر دیتے وتاوا سو دل حق کے جتنے بیٹھتے ہیں جنہوں مل نے ملتے ہیں جنہ تعلق ہے جان لین دین ہے ہمیشہ حق بات کی تاکید کرتے رہتے ہیں کہ حق پہ چلو حق سنو حق منو حق کہو وتاوا سو کہ اون آن تکلیفاں تکلیفات خود بھی صبر کرتے ہیں دوسرے بھی صبر دی تلقین کر ہیں کہ یہ دنیا ہے تکلیفاں برداشت کر لو اگے جا کے آرام مل جائے یہ چار عادتاں چار اپنے اندر پیدا کر لیے وہ نقصان تو بچ جائے گا ورنہ فرمایا خوش کسم ہے زمانے کی قسم ہے نماز اثر وقت بھی انسان خسارے اندر جا رہا ہے انسان گاٹے اندر جا رہا دونوں نماز وقت ادا کر لو ساری رات دیکھ کا اجر اور سواب اللہ کے مل جائے کن اور فائدہ ہے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے سانو دین دتا ہے یہ دینے فطرت بھی ہے اور دین کامل بھی ہے مکمل بھی ہے بات چل رہی ہے نماز کے وقت بھی کوئی کین والا یہ کہہ سکتا ہے کہ نماز دے وقت دا تعین کس کی طرح کیا جائے نماز دے وقت دا علم کس طرح ہو گئے؟ کہ نماز دا وقت ہو گیا ایک صحافی آئے مدینے تو باہر کتنے سن دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نمازاں وقت ذرا سمجھا دے دس دیو کہ میں کوشش کرا کہ نماز وقت پہ ادا کریں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں فرمایا کہ تُو دو دن ساڑھے ہاں قیام کر تاکہ تیری اچھی طرح تربیت ہو جائے سمجھ آ جائے پتا چل جائے اور جا کے سمجھا سکے دو دن مدینے اندر قیام کر پہلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر اثر مغرب عشاء اور فجر اول وقت اندر ادا کر کے یاد رہ کے رہ وقت اول وقت اندر ایک نماز ادا کی تھی اور تربیت دیکھی جا رہی دوسرے دن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے پنج نماز وقت اندر ادا کیت جڑا وقت اندر آخری وقت سی اور نال نال یہ دے رہے فرما دے رہے کہ کسی عذر کے تحت کسی مجبوری کے تحت ایس نماز دا آخری وقت اے ہے اے دا آخری وقت اے ہے پہلے دن اول وقت سے پنجے نمازیں پڑھائی دوسرے دن آخری وقت تک نمازاں پڑھائی فرمایا جا ہوں تو اپنے علاقے اندر چلا جا جا کے یہی وقت لکانے اسے طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت الفاظ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے میری امامت کرائی جبریل نے میں نماز پڑھائی ایک دن اول وقت پنجے نمازاں پڑھا کے دسیا دوسرے دن آخری وقت کے پنجے نماز پڑھا کے اللہ کا حکم آپ تک پہنچایا کہ اے اوقات ہیں اے اللہ دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہوں اے پیدا ہوتا ہے کہ اس دور اندر اس زمانے اندر گڑی تو ہے نہیں سی اسی وقت دا تعین کس طرح کریے اسی نماز کا وقت کس طرح معلوم کریے اتھے تو حال یہ ہے ساڑھے بارہ بجے تو لے کے دو بجے تک زور دیا آزانہ ہو گیا پونے چار بجے تو لے کے ساڑھے پانچ بجے تک اثر دیا آزانہ نہیں ختم یہی حال ہے یا نہیں ڈیڑھ ڈیڑھ دو, دو شاہی آزان سے متفق ہو سکتے سن لیکن بدکسمتی وہ بھی رکھنا اندازی ہو گئی رمضان اندر ادر تھی دے ہو دیکھتے ہو سنتے ہو اخبار اندر لکھا ہوتا ہے کہ فلاں لوگوں دی افطاری دا وقت اے ہے اور فلاں لوگوں دی افتاری دا وقت اے ہے پندرہ منٹ کا کم از کم فرق ہوتا ہے یہ بھی متفق نہیں ہوئے کہ سورج غروب ہو جائے تو روزہ کھل گیا آزان ہو گئے پندرہ منٹ کا کم از کم یہ بھی فرق پا اگر دیانت داری ہوئے, اللہ دا در اور خوف ہو سارے دل اندر کہ آج شام تو پہلے پہلے سڈیا نماز کا وقت ایک ہو سکتا ہے اور اللہ دا ڈر خو یہ دو چیزاں آ جان سڈے اندر وقت ایک ہو سکتا ہے غیر مسلم وقت دا پتہ چل گیا کہ اسی مسلمان ہون کا دعوی کر کے اجے تک ڈیڑھ ڈیڑھ دو نماز ادا کر رہے ہیں اے میرے ایک چھوٹا جہا آلہ ہے جاپان نے بنایا یہ نماز دا وقت یاد دلانا آلہ عربی نام ہے الزن اگریزی چیئر مائنڈر عربی چ نام ہے الزن اس کافر نت چل گئے کہ زہر دی نماز دا وقت کی ہے اثر دی نماز دا وقت کی مغرب دا وقت کی اشاہ دا وقت کی فجر دا وقت کی ہے مسلمان نہیں چل اے اللہ ساری دنیا کے ساری دنیا دے مختلف ممالک دے بڑے بڑے شہروں دا ٹائم دستا ہے کہ اج فلاں جگہ تے زہر دا وقت اے ہے اثر دا وقت اے ہے مغرب دا وقت اے ہے اشاہ دا وقت اے ہے فجر دا وقت اے ہے اے چھوٹا جیا آلہ دستا ہے ایک دن اوپریٹ کر کے دوست بیٹھے سن انہوں دسیار میں انہوں نے میں کہہ لو جی اج کن تاریخ ہے انہوں نے جی اے تاریخ ہے لاہور دے وقت اسی دیکھنے ہاں یہ اندر جس طرح آئے ہویا ہوا وہ ساری چیزاں فیڈ کی نے دو ٹائی منٹ لگائے حساب کتاب کرنے واسطے پھر دس دہر کا وقت اچھا ہے اثر دا ہے مغرب دا ہے اشاع دا ہے فجر دا ہے دیکھ کے تے ایک دوست کہ یہ جی بڑی اچھی چیز ہے بڑی عجیب چیز ہے میں کیا ہے تو بڑی اچھی چیز بڑی عجیب چیز لیکن یہ خرابی ہے وہ کہ لگے او اور کی میں کیا یہ ہے وا وقت صحیح دستا ہے بس یہ خرابی ہے باقی سارا کچھ جاپان دے کاطرے میں پتا لگ گیا کہ زہر وقت کی ہے سانوں نہیں پتہ لگتا آؤ ہوں دیکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو وقت کس طرح دسایا گڑی تے کوئی نہیں تھی لیکن وقت دس دیتے اور کدی بھی وہ غلط نہیں ہو سکتے کیونکہ اس زبان چولن دی ضمانت اللہ نے دیکھی ہوئی ہے ہے ہے زبان جو, جو آپ نے ایک دن فرمایا کہ تُسی میرے کو جو کچھ سنو ان محفوظ کر لیا کرو انو سنبھال لیا کرو اللہ بھی کروڑ ہا رحمت ہو جائے صحابہ کرام پہ رضوان اللہ علیہ مجمعین انہوں نے بڑے موقع دے بڑے برمحل سوال کی تھی آپ کو ایک صحابی فوراً عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے کہ میری زبان جو کچھ نکلے انہوں محفوظ کر لیا کرو انہوں یاد کر لیا کرو انہوں سنبھال لیا کرو تے بندہ تے کدھی خوشی اندر ہوں کدھی غمی اندر ہوں بندہ سن سوال کر رہا ہے اللہ نے اس شخص دا ایمان ہی قبول نہیں جہاں آپ پہلے بندہ نہ سمجھے پھر رسول نہ من کل میں شہادت پڑے ہوں ذرا أَنَّ مُحَمَّدًا پہلے بندہ منوایا, پھر رسول منوایا. بھی یہی کہیں دے سن. کہ یہ رسول کس ہو سکتا ہے یہ تو بندہ سارے سامنے یہ پیدا ہوا یہ بچپن اتنے گزریا یہ ماں باپ یہ پلانے رشتے دار یہ روٹی کھانا بازار چلتا ہے یہ قرآن ہے چلا رسول یا کل اونا یہ تو روٹی کھانا مکے گلیوں گلیاں چلتا پھر اللہ نے جواب دیتا فرمایا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوں ضرورت نہیں سن سن کے تو تسی کوئی دل اندر ایسی بات نہ وما ارسلنا رسول اللہ آسانت آدم علیہ السلام تو لے کے آپ تک کوئی رسول ہی نہیں جہاں کھانا نہ کھانا ہو چلتا اصل رسول پہ ہی کھان پین والے وہ کھان دے بھی سن پیندے لیکن حلال ہلال کھے سن ہلال پیندے سن حرام نہیں اب تو ان اپنی نسبت جوڑن والیاں نے کدی سوچیا ہی نہیں نا کہ اے حلال ہے یا حرام ہے اپنا ہے کہ پرایا ہے انج میں صحیح نہیں سوچے کدی انہوں نے تے اپنے نواسیا اپنیا خوشبو حسن اور حسین دو خوشبو سن محمد الرسول اللہ خود خوشبو حسن خوشبو حسین ہے تربیت کی کس طرح کی حضرت حسن ایک دن آپ بچوں کی آدت ہوں کدی دوڑتے اگے چلے جی کسی چیز سے دھیان لگ گئے پیچھے رک جائے آپ نے محسوس کیا کہ ہسن پچھے رکے ہوئے رضی اللہ آپ کھڑے ہو گئے کہ آواز دیتی ہسن بیٹا کی کر رہے ہیں چل بھی حضرت ہسن دوڑے اپنے نانا تک پہنچے رضی اللہ آپ نے دیکھا کہ حسن کا منہ ہل رہا ہے کوئی چیز جس طرح کھا رہا ہو فرمایا کھانا بندے تو نہیں کھانے کو ڈنگر دیکھنے معزز لیکن وہ ڈنگر ہوں جہاز کھانے بیٹا کی کھا رہے ہیں ہوں بچپنا ہے سر چینی نے بجائے اس دے کہ جلدی نہ دس دے کہ میں یہ چیز کھا رہا حدیث اندر آ رہا ہے حضرت حسن نے منہ کھول دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بیٹے دے منہ چ کھجور سی وہ کھا رہی فرمایا بیٹا یہ کتوں لو یہ کھجور کتوں ملیو کہنے لگے جی جتھے اے اتھے دگی میں جتھے رکیا ہوا سا یہ اتنے ڈگی پی سی چک کے صاف کر کے مونچ پا لی کھان لگ پیا آپ این دیر تک اتو چلنے نہیں فرمایا کھ کھ یا بنے یا تھوک دے بیٹا تھک دے،, دے جلدی نلے نٹ دے ہو سکتا ہے اے کسی کے حرام مالی وہ تربیت پہ اس طرح کیتی گئی ہوں دیکھ دیں کوئی سید اپنے آپ کہلان والا کہ یہ اپنا ہے کہ پرایا ہے حلال ہے کہ حرام ہے کچا ہے کہ پکا ہے سب کچھ رگڑی جا رہا ہے اور پھر دیاری... اے رسول نہیں. اے تھی بندہ ہے آج اگر کوئی کہے کہ یہ رسول ہے بندہ نہیں تو گل کوئی ایک ہی ہو غور کرنا کہ بندہ ہے رسول نہیں اللہ نے کیا کافر اچھ کوئی کبے کہ اے رسول بندہ نہیں کہ وہ مسلمان کس طرح ہو سکتا ہے بندہ نہیں منگوا ایمان قبول نہیں کر رہا جاؤ دفاع ابھی غور ہی نہیں کرتے سوچتے ہی نہیں ابا ہی کی کہہ رہے اللہ تعالی کہ بندہ کبھی خوشی اندر ہے کبھی غصے اندر ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میرے کو جو کچھ سنو ان محفوظ کر لیا کرو ان سنبھال لیا کرو ان یاد کر لیا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سوال سن کے کہ اس طرح اپنی اکدس پکر زبان اقدس نکڑدی ہوا فرمایا محمد کی زبان سے کئے سچ کے اللہ ہوکل ہی نہیں जिस कौम बुला दावत दी की आओ मैंान देना है अज एक बड़ी अहम गलत बड़े बड़े सरदार कौमे वाले जमा हुए سفا پہاڑی سے آپ نے انہوں نے فرمایا لبس تو من مکے والے ہو میں ایک عرصہ گزارے چالیس سال گزار چکے سن محمد رسول اللہ چالی سال تو تھوڑے ہونے سی تو تھوڑے ہی نے ابھی انجا سال گزار چکے ہاں پاکستان بننے تو بعد تو سارا قدم پیچھے ہی پیچھے ہے کوئی اگے بڑھیا قدم سوچنے والے واسطے تو بہت بڑا عرصہ ہے چالیس سال لیکن نہ سوچنے والے واسطے کچھ پر مایا پہ تو متد گزار چکا ایک لمبی زندگی گزاری ہر وجہ تو نو سا دیکھ او کہ با مکے والے ہو ذرا اے, اے دسو ہاں कि मैं सच बोलता रहा या मेरी जुबान चो झूठ सुनदे रहे हैं। ए बड़े दिल गुरदे की बात है सामने खड़े होके पुछना अलव तुम उन्नीसा देखा दसो मेरे को सच सुनदे रहे हो या मैं झूठ बोलता रहा मक्के लोग जे उसे जमा सन बड़े बड़े सरदार उन्होंने सारे ने बैया का किया ما اللہ ہی بات ایسے ہی ختم نہیں کی تھی فرمایا اگر میں تعین یہ کہ اے پہاڑی جیسے تسی ہوئے ہو میرے سامنے جی دے, تے اتی اے دے دامن اندر دشمن کا ایک لشکر چھپا ہوا ہے اور وہ او اس انتظار اندر ہے کہ کب موقع ملے کہ وہ فورن تک حملہ کر دے نکے حملہ کر دے تو میری یہ گل بھی صحیح من لو گے اینو بھی درست تسلیم کر لو گے انہوں نے کہا جی جن چالی سال کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولیا اگر تصویر چاہتے دیتے تو یہ گل بھی صحیح من لو گے سان منن اندر بھی کوئی ترقت نہیں ہو ہوگی جس ویلے اتو تک معاملہ پہنچ گیا اینی تصدیق ہو گئی تو پھر آپ نے فرمایا اندر تین سو سٹھ بت جیسے سجا کے رکھے ہوئے ہیں اپنے ہاتھوں بنا بنا کے یہ نہ کچھ سوار سکتے ہیں نہ سکتے آؤ, لائم, منایم, ازدہ, حبل, سارے میرے ملکے ایک لمحہ پہلے جڑے کہہ رہے سن جو کچھ کہیں منع لی تیار ہوں کیونکہ اصل یہ ازمال ہے تجربہ کر چکے ہیں چالیس سال اندر کوئی زبان چوسی گل نہیں سنی انہوں نے فوراً کہہ دیتا کزب یا محمد کزب طیاب محمد اے محمد تو جھوٹ بول رہے ہیں تو غلط بیا نہیں کرتا ایک آواز آئی کہ پھر کوئی جو صدقتا یا رسول اللہ اے کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کچھ فرما رہے وہ سچ وہ آواز تھی ابو بکر کی رضی اللہ, اللہ, اللہ ابو بکر کی آواز تھی رضی اللہ تو فرمایا بہا اخولہ میری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ او حق اور سچ ہی نکلتا ہے سب کچھ محسوس کر لیا کرو یاد کر کرمازوں نے نمازوں وقت فرماؤ فرمایا زور دی نماز کا جب وقت متعین کرنا ہوا کوئی چیز لے لو کسی بھی لمبائی اس چیز زمین سے اموجن کھڑا کر لو جس طرح ایسوٹی میرے ادب کھڑی ہو بالکل سیمو دن کھڑا کر جس ویلے سایا اے دا چلدا چلدا. دیکھنے صبح دے سایا چیزاں دے چیز مغرب کی طرف ہوتے ہیں جس طرح جس طرح سورج اچھا جائے سایا سمٹ کا چلا آد ہے پھر سایا اس چیز کے اتنے آ جانده. اور سورج جس ویلے ایٹ اگے گزرنا شروع ہوتا ہے تو سایا تھلے اترنا شروع ہو جا پریا کوئی چیز امو کھڑی کر جس ویل یہ سایہ چلتا چلتا چلتا زمین تے اترنا شروع ہو جائے تے زہر دا وقت شروع ہو گیا کیوں جی کسی گڑی کی ضرورت ہے جس ویل دا سایہ زمین تے اترنا شروع ہو گیا تے زہر دا وقت شروع ہو گیا گودان جامع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے دنوں دا فرق رکھا ہے سردیاں دے دن چھوٹے ہوں نے گرمیاں دے دن وے ہوں دے. ایسا ہے نا گرمیاں دن کیونکہ لمبے ہوں اس واسطے فرمایا جس ویل گرمی شدید ہو جائے تو زہر کی نماز نے تھوڑا جا ٹھنڈا کر لیا کرو یعنی سایہ اتر دیا ہی زہر کی نماز گرمیاں سے نہ چڑھو تھوڑا جا سایہ اگے بڑھے تو پھر پڑھو تاکہ تھوڑی جی ٹھنڈی ہو جائے فرق پیدا ہو جائے سردی اور گرمی کے موسم یہ ہے وقت زہر کی نماز یہ سایہ اتر گیا زمین پہ انہیں چلنا شروع کر د چلتا رہا جس ویل یہ سایا یہ برابر ہو گیا اے اول وقت جب زمین اے چھوے فت کی سوٹی ہے اتر آیا اور ستویں فٹ شروع ہو گئی دوسری مسل شروع ہو گئی اثر دو وقت شروع ہو گیا ہو ہوگئے اللہ کا ڈر ہوئے کہ کوئی جھگڑا رہ سکتا ہے باقی نہیں رہ زہر وقت جب اترایا زمین ہو گیا آخری وقت مجبوری تحت پہ رہ سفر تھی بیمار تھی کوئی لاچاری اور مجبوری ہو گئی کہ یہ سایہ یہ برابر ہونے تک زہر کی نماز پڑھی جا سکتی وہ نماز قدر نہیں سمجھی جائے گی جہی ازرت پڑھی گئی جس ویلے یہ سایا دوسری مسل اندر جانا شروع ہو جائے تو نماز اثر کا وقت شروع ہو گیا اور جس ویل سایہ پورا دو مشل ہو جائے تو اثر کا صحیح وقت ختم ہو گیا آئی سمجھ کے نہیں سورج غروب ہو گیا پھر نماز مغرب کا وقت شروع ہو گیا سورج غروب ہو گیا سورج کے غروب ہو جان تو بعد ابھی اس وقت نا دن کا وقت ہے یا رات کا جب سورج غروب ہو جاتا ہے رات شروع ہو جاتی ہے نا قرآنی مجید اندر اللہ نے فرمایا پروایام اپنے روزے نو رات تک مکمل کرو رات شروع ہو گئی تو روزہ ختم ہو گیا ہوں وہ پندرہ منٹ لےٹ روزہ کھولنا جو کی جواب باقی رہ گیا کیا سورج دے غروب ہون تو بعد جا وقت ہے وہ دن کا وقت کیا جا سکتا ہے نہیں وہ رات ہے سارے ہی اپنے آپ کو دوکھے دن والی بات نماز مغرب کا وقت سورج گروپ ہوا ہو ہوں نماز عشاہ کا وقت کس طرح متعین کیا رسور اللہ پر اللہ مایا مغرب کو کے نماز عشاہ وقت کا تائزم اس طرح کریا جی کہ اگر تیسے مہینے کا چند انتی چڑھیا ہوگا یعنی انتی دن پورے ہو کے چند چڑھ دیر بعد غروب ہوتا ہے وقفہ کر لیا جے مغرب اور عشا جے چند چڑھا ہوگا تی رات دوسری رات کے چند غروب ہونے تک وقفہ کر لیا جے نماز مغرب اور عشا صحیح اور آسان طریقے کا آپ نے شروع کا دسیا اور ایک حزیثی اگر مین ڈر نہ ہوں کہ میری امت کسی مشقت اندر پی جائے گی کسی مشکل اندر پی جائے گی تکلیف ہوئے گی میں حکم دینا کہ ہر نماز تو پہلے کرن لگیاں نسوا ضرور کریا کرو ٹیشا نماز لیت پڑیا کرو ایشا نماز تاخیر نل پڑیا کرو لا تاخیر لیکن میں یہ محسوس کرنا کہ سارا دن کم کاج کر کے تھکے ماند لوگ اس واسطے میں اپنی امت میں اس مشقت اندر نہیں پڑھا عشاہ وقت اے متعین کر دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے متعین رہ گئی فجر فجر میں وقت کا تعین بڑا ہی آسان ہے رمضان اندر ابھی تھوڑی جی اگر کوشش کر لیے تو اے بات بڑی واضح ہو جاتی ہے صبح دو ہیں ایک دا نام ہے صبح تازب اور ایک ہے صبح تازک جہرا وقت ساری سیری کا ہوتا ہے نا رمضان دے مہینے کا انہوں صبح کازد اور وہ او نشانی کی دسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات دے اندھیرے چ روشنی دا ایک مینار اللہ پیدا کرتا ہے مشرق دی طرف زمین تو آسمان دی طرف ایسا ایک مینار بن جا روشنی کا یہ ہے صبح کاغب کچھ دے بعد وہ مینار جا زمین تو آسمان دی طرف افکم بنیا ہوا ہوں اللہ کے حکمار اس طرح افکن پھیل جانا ہے شرکم گربن پھیل جانا ہے وہ پہلا وقت جاسرہ روشنی صبح کاغب ہے جس ویسے او مینار اس ہو گیا کہ اے صبح صادق ہے اے صبح بھی نماز دا وقت ہے مشکل پہ آ رہی نماز دے وقت کے اندر لیکن نیتاں ٹھیک نہیں اندر نیتان ختواش دکھ ن یہ بات کہ پہلی ہے کہ سارے ہمسائے اندر ایک بہت بڑی مسجد ہے جامع مسجد رمضان کے مہینے اندر تکدیر ہو رہی کہ اس مسجد اندر فجر دی نماز کا سلام پھر رہا ہوں کہ باقی گیارہ مہینوں ادر سا سلام پھر رہا ہوں سے تقدیر ہو رہی ہوں میں بڑے دوستوں نے کیا ہے کہ انہوں نے پوچھو کہ رمضان اندر وقت پہ نماز پڑھ دو یا باقی گیارہ مہینے وقت پہ نماز پڑھ دو نماز دا وقت کہڑا صحیح ہے اب ابھی کہیں جائے تقریباً فرق ہے کہ رمضان اندر ابھی تقدیر کہ فجر جی کہ ادھر سلام پھیر رہا ہوں کل ابھی سلام پھیر رہے ہوں, پھیر رہے ہوں کہ ادھر تکبیر ہو رہی ہوں یہ تو پھر اپنی مرضی ہوئی اللہ دی رضا سے مقصور نہیں ہاں فضو سال وا فرمایا اپنی نماز کی حفاظت فوت ہو جان ساری نیکیاں برباد ہو جائیں سارے عمل تباہ و برباد ہو تیسری بڑی بنیادی شرط ہے تہم نماز دی کہ نماز وقت تے ادا کیتی جائے بے وقت نماز پہلی ہر نیکی دی دیوٹی ہے کہ صبح نے وہ سارے صبح شام اللہ کی بار کا آمد پیش ہوں والعمل ابلو سوالے ساری زبان چ نکلیاں ہوئی اچھیاں بات کرت بھی پیش ہے. نماز کن اچھا عمل ہے کن بڑی نیکی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہی نماز کوئی شخص جان بجھ کے بغیر کسی شری ازرے بے وقت کر کے پڑھتا ہے نا نماز ایک اندر پیش کیتی جائے او نیکی اللہ نو جا کے دسی جائے علیم بذات الصدور تو سب کچھ جاند ہے دلانے راز بھی ہے اللہ دل اندر پیدا ہونے والے خیالات کا بھی واقف ہے لیکن وہ اپنے بندیاں دے بارے فرشتہ کو دا اپنے رب نو بہتا بہت یاد کریا کرو اپنے اللہ دا بہت بہت ذکر کریا کرو سب ہو بک رتن و اصلا خاص طور پہ صبح شام ادی تصویر ضرور بیان کیا یہی بے شمار وجوہات نے کہ صبح شام تصویر ہاتھ کا کیوں خاص حکم دک وجہ میں صبح شام فرشتہ ڈیوٹی بدلتی ہے بٹھائے ہوئے ہیں جنہ کا نام قرآن اندرام کاتے اللہ نے بیان کیا ہے کہ بڑے دیاتدار بڑے امانتدار کاتے دور منشی اثا مقرر نہ کسی بھی رعایت کرتے ہیں بے نہ اندر دشمنی ہے جو کچھ اچھی بولنے ہیں جو کچھ اچھی کرنے وہرام دی ڈیوٹی بدلتی ہے صبح دی نماز تو بعد اثر دی نماز تو بعد مگر جس ویلے یہ اپنی ڈیوٹی پوری کر کے واپس نے اللہ دی بارگاہ اندر کہ اللہ ہوں سان حکم ہے ہن ہوں کتنے پہنچیے اللہ کا ایک نظام ہے نا واپس جانے کو صبح بھی شام بھی جان دے اللہ ایک سوال کردے ہیں اللہ فرما نے یا ملائکتی کیف ایک عبادی اے میرے ملائکہ اے میرے بندے نو کس حال اندر چڑھ کے آئے جی بندے دی خوش نصیبی اور خوش بختی ہے تو اگو جواب دیندے دے اللہ صبح گئے بھی تھی یاد کر رہا شام آئے ذکر کر رہا احساس نہیں قیامت خود اقرار کرے گا بندہ ربنا نا علینا شک اللہ سنان والے نے سنایا سی دسن والے نے دسیا پیغام پہنچایا لیکن ساری بدبختی بختی غالب آ گئی کہ اصل پروان یہ اپنی زبان تو کہہ غالبت علینا نہ شک بتو نہ یا اللہ ساری بدنصیبی غالب آ گئی وکنا کم <جَالًیم> سے اتنی گمراہ ہی رہے ابھی سیدھے رستے سے نہ آئے جی بدبختی غالب ہے ابو جواب فرشتے کی دیں جب گئے سنو بھی پیا بکواس ہی کر رہا گالیاں دے رہا سی بول رہا سی. عمل صبح شام پیش ہوں دی. مون دیا نمازاں بھی پیش ہوں نے اللہ کی واردہ اندر پیش کی ان جیمایا جہی نماز جان بجھ کے بے وقت پڑھی جانتی ہے زمیر جائے ایمان موجود ہواس ہو سکتا ہے نماز کہہ رہی ہوں گورنر سننا کی کہ خدی انسان جس طرح مینو خراب کر دیتا ہے اللہ ایسے طرح تیرہ ستیا جس طرح خراب کر دیتا ہے اللہ ایسے طرح تینوں برباد کر دے یہ نمازی نو کہہ رہی ہیں دی نماز ہوگی جنہیں بے وقت کر کے نماز پڑھی جان بجھ کے دیر نال نماز پڑھی اللہ مینو سنوں کہ قطا کروا کہ ابھی نماز نائم کرنے کتاب و سنت کی روشنی اندر جہاں بنیادی شرط نے انہوں نے پوریا کر لیے انہوں کا خیال رکھیے انہوں نے اپنے سامنے رکھ کے پھر اپنی نمازاں ادا کریے وہ آخر ہوگا الحمد للہ کیا ہے کہ خود کے اندر ایک دن یہ حدیث بیان کی گئی سی کہ ایک وقت ایسا آئے گا لوگ صبح مسلمان ہوں گے شام نو کافر ہو جائیں گے شام نسلمان ہوں گے صبح تک کافر ہو جائیں گے یہ صحیح حدیث ہے محمد الرسول اللہ یوس بے مینن و یونسی کا فرم یونسی محمن و یوس بے ہو فرم پوچھا گیا کہ یہ وجہ اور ادا سبب یہی وجہ اور ادا سبب قیامت کا قرب ہے وہ دو قیامت بہت قریب آ چکی ہوزمائشوں کا دور ہوئے گا بندے کے ایمان نو پرکھیا جا رہا ہوئے گا اللہ نے پرانی مجید اندر کئی جگہ سے اے فرمایا ہے کہ تھی یہ سمجھتے ہو کہ تم بغیر پرکھے ہی ابھی ایماندار تسلیم کر دوں گا معمولی جی کسی چیز دا کوئی دعوی کرے کہ اے چیز میری ہے ابھی فورن کہ کس طرح تریت کر ایمان سے سب تو قیمتی چیز ہے ایمان جیسی قیمتی ہو کوئی چیز نہیں جیڑا شخص دعوی کر لے ایمان دا اللہ وہ بھی قبول کر رہے بغیر پرکھے بغیر وہی آزمائش بغیر وہ امتحان دے ایک کس طرح ہو سکتا والا نب لوگ ان یاد رکھو ابھی تر آزما گے تھا امتحان لوگ ابھی اس قابل نہیں کہ اللہ سا امتحان لوگ لیکن انہوں نے امتحان لینا ضرور ہے تو آ یہ کرو کہ اللہ سابت قدم رکھے قیامت کے قریب آزمائش اور امتحان ایسے ایسے ہوں گے کہ آدمی بس اللہ کی رحمت نہ نہیں کوئی ثابت قدم رہ سکے گا ورنہ ختم ہو جائے گا یہ بھی آزمائش ہوگی کہ آدمی رات نو مسلمان نے مومی نے انہوں ڈرایا دمکایا ایسے طریقے جانا ہے یا انہوں لالچ ایسا دیا جانا ہے کہ صبح ہوں تو پہلے وہ ہو گیا ایمان ختم ہو گیا وہ صبح مومن ہے شام تک وہرا دمکا کے لالچ دے کے ایمان تو خالی کر دیا جائے گا اللہ ایسی آزمائش تو ایسے کتنے تو سانفو بد عملی کی وجہ سے اس قسم دزمائشاں شروع دوسرا سوال کہ پھر دوست نے یہ کیا ہے کہ اج کل چونچیاں بڑی نے پرسا تے دیوارا تے اس سے اسلخانے جان بوجھ کے نہ بہایا جائے نہلب کیتا جائے سے کوئی گناہ نہیں لیکن اگر نیت یہ کہ پانی پا دے بہ جانے جان ہے آخر حضرت معلوم نہیں سارے جسم زخم ہے زمین تے گر جاندی تے پکڑ کے پھر جسم تے رکھ لینا کہ کتنے اللہ پوچھنا لے کہ یہ تھلے کہ اللہ کی مخلوق ہے انہوں جان بجھ کے تلف نہیں کرنا چاہیے اور اگ کا سے کسی بھی مخلوق کو نہیں دینا چاہیے کیونکہ یہ حق اللہ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے اگ کا اللہ نے دینا ہے جلا کے ساڑ کے کسی مخلوق کو نہیں مارنا چاہیے تو نیت یہ نہ ہونا دہایا جائے تلب کیتا جائے اگر کوئی ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ کا ساننا ہے یہ بھی ہے کہ اسی جمعے کی نماز اندر پہلی رفت آلہ اور دوسری اندر سورہ غاشیہ سورہ آلہ دی پہلی آیت تو آخری آیت تو آخری آیت کا جواب دینا کیا یہ بھی دینا چاہیے اسی طرح یا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارک سی کہ آپ جب قرآن اللہ نے اپنی دا ذکر کی ہوئے آپ پڑھ کے اگے نہیں گزرتے سن جن دیر ان نعمتوں کا سوال نہیں سن کر لینا کہ اللہ سان بھی عطا کر جس آیت اندر عذاب کا ذکر ہوں آپ تو نہیں چلتے سن جن دیر تک آزاد کو پناہ نہیں منگ لیں جتوں تک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا مختدیا ہے یا نہیں یہ علماء دیا دو راہ اولا کہ چونکہ مقتدی جڑے نے انہوں یہ حکم ہے جو ہے تمو دے ہی کہ امام مقرر ہی اس واسطے کیتا جا ہے کہ تھی وہی مطابقت کرو دے پیچھے پیچھے چلو جو کچھ او کردہ ہے تسی کرو لہذا انہوں نے بھی جواب دینا چاہیے دوسرے اولا نا کا طبقہ یہ ہے جی کہ نہیں کہ امام جہا جی ہے وہ چونکہ سارے مقتدیا کا دا ذمے دار ہے اسی واسطے اور دلیل یہ لے کہ امام دے اگوں اگر کوئی شخص نہیں گزرتا تو باقی سطح دے اگوں گزر بھی جائے تو گناہ نہیں ہوں کیونکہ امام ستھرا ہے سارے نمازیاں یہ بات ذرا سمجھن والی ہے ابھی تو نمازیاں اگوں گزرن نو معمولی سمجھ لیا ہے نا بڑے بڑے متدین لوگ دیندار لوگ پرواہ نہیں کرتے نمازی کے اگوں گزرن ایک حدیث سے الفاظ نے لو یاسلی اگر نمازی کے اگوں گزرن والے نو پتا ہوئے نا کہ ایک کنا بڑا جرم اور کنا گناہ ہے کہ وہ چالی سال کھڑا رہے تو نمازی کے اگوں نہ گزرے اسی پرواہ نہیں کرتے امام دے دن امام دے کسی ضرورت دیتا مثلا وضو خراب ہو گیا اور کوئی رستہ نہیں بالکل ایک سائڈ تو جا کے نکل کا رستہ ہے وہ بھی نماز پہ ختم ہو گئی وضو دے خراب ہون نہ اگر امام دے کے پیچھوں وہ پوری سب کے اگوں بھی لنگ جانا ہے پھر وہ گناگار نہیں آتا کیونکہ امام سترہ ہے سارے نمازیاں یہ دلیل بنا کے بعد نے کیا ہے کہ امام کیونکہ ذمہ دار ہے سارے کا اگر امام نے ان جواب دینا چاہیے دے لیا جواب تو وہ سارے دی طرفوں بھی کافی ہو گیا لہذا مقتدیاں جواب دن دی ضرورت نہیں یہ مسئلہ کوئی ایسا نہیں جیسے شدت اختیار کیتی جائے جواب کوئی دے دن دا ہے دے تب بھی کوئی حرج نہیں دے پھر بھی گناہ مار بار دو تین بزرگ جہے بہت ہو گئے ہیں انہوں کے نماز